اقبال فارسی شہر ہم نے افغانستان یاد تاستان کر ڈاکٹر ڈاکٹر بانی صاحب یاد درخواست ماں تم یاد ہو سکتا ہے اس کا ایشیا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایشیا کے بدن میں افغانستان دل کی طرح ہے ماشاءاللہ محمد بن نصلی اللہ رسول الکریم دنیا اسلام پر ایسا دور گزرا ہے کہ جس وقت سلیمان بن اب ملک خلیفہ بد گیا واسیہ کا وہ القاسم محمد نحمد اللہ علیہ یہاں کراچی سے چل کر ملتان تک آ کر اس علاقے کو پتہ کر چکا ہاں تھا اس میں اس کو حمایہ مرکز ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے آپ معذور ہو تو لوگوں نے اس کو کہا کتنے دودھ دہرا دیں اگر آپ اپنے لت ہونے کا اعلان کر دیں اپنی مملکت بنا دیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اس نے کہا کہ میں برکت سے بغاوت کر کے اپنی آخت کو خراب نہیں کرتا اتنا احتیاط تھا اور ہندوستان کا بادشاہ ہوئے ہے محمد تخلق محمد تغلق جو ہے یہ عالم فاضل آدمی تھا یہ جب انسان کا بادشاہ ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں یہاں پر بادشاہ ہوں اور مرکزی خلافت جو ترکی استنبول میں میرا احتیاط ہونا چاہیے اس نے یہاں سے اذیوں شکرانوں کے ساتھ ایک بہت بھیج کر ترکی کے خلیفہ سے کہا کہ میں آپ کا وفادار اور آپ کا ماتحت ہوں دنیا اسلام کے مفاد میں اور وہاں سے درست نے اس کے لیے تلوار کا حلیہ بھیجا اور کہا کہ آپ ہماری پوری تحید اور مدد آپ کے ساتھ ہے اتنا احتیاط اتفاق تھا ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان تاجر یہ یوگو اسدافیہ وغیرہ کے کسی یوروپی علاقے میں سفر کر رہا تھا وہاں پر اس نے دیکھا وہاں پر گلی گلی سے گزرتے ہوئے گھر کے اندر ایک آدمی پٹائی کر رہا ہے مار رہا ہے عورت کو اور عورت فریاد کر رہی ہے چیخ رہی ہے اس نے اس سے کہا کہ آ, بلاؤ اپنے خلیفہ کو کہ تمہاری مدد کرے یہ عورت مسلمان تھی اس کو جبرا لگوا کر کے عیسائی لے گیا تھا اور اس کو تکلیف دے رہا تھا کٹائی کر رہا تھا ظلم کر رہا تھا اس پر اس طالب نے یہ بات سنی اس نے آ کر جو ہے تو خلیفہ کو یہ بات بتائی خلیفہ نے اس علاقے کے گورنر کو حکم بھیجا اس نے اس مسالمی نے تانا دیتے ہوئے کہ تمہارا خلیفہ اب لگ گوڑوں کا لشکر لے کر تمہاری مدد کو آئے نا اب لگ گھوڑوں کا لشکر لے کر جیسے آپ کے بارے میں کوئی کہے نا کہ ٹینک لے کر اور ڈرون جہاز لے کر تمہاری مدد کو آئے نا اتنا ہی اس میں اب لگ کی شان شوقت تھی یاد کے اعتبار سے تو اس بادشاہ نے خلیفہ نے اس علاقے کے گورنر کو حکم بھیجا کہ اتنے ہزار اب لوگ گھوڑوں کا لشکر فلان دن فلاں وقت فلان جگہ پر کھڑا ہو اور میں جو اس لشکر کے ساتھ اس سرحد پر حملہ کروں گا آپ لوگ گھوڑوں کے لشکر کو لے کے جب سرحد پر پہنچا ہے خلیفہ تو اس, اس علاقے کے عیسائی بادشاہ نے اس کو پڑا خوف ہوئے بڑا خوف بتا دی ہوا بڑا ڈرا اس نے مذاکرات کے لیے آدمی بھیجی اور خان تمہاری کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہم سے آپ ناراض ہو گئے ہیں اور ہم پر لشکر کشی کی ہے تو خلیفہ نے کہا کہ فلاں آپ کے فلاں شہر کے فلاں محلے میں فلاں گھر میں ایک مسلمان عورت کا رفتار ہے اور پزلم ہو رہا ہے اس کو ہمارے والے کرو ورنہ تم حملہ ہو اتنا احتیاط اتفاق اور اتنا امت, امت تھا اتنا ہی امت اور امت کی فکر کہ ساری دنیا اسلام ہے ایک ملت اور ایک امت ہے ہمارے جی؟ ایک شہر نا مولانا فریل صاحب مرغوم اس کا شہر ہے اخوت اخوت برادری کو بھائی چارہ بدل دیا اخوت کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بیتاب ہو جائے ہندوستان کا ہر بوڑھا جو ہے اس کو بے چینی بہتابی ہو جائے احوت کو کہتے ہیں چبے جو کابل میں تو ہندوستان کا پیرو ہو جائے اللہ تو یہ اخوت اور یہ پیچید جو ہے یہ سمرا ہے نتیجہ ہے پھل ہے کس چیز کا دن ڈاکٹر زیادہ صاحب صاحب کس چیز کا سمسورہ اور پھل ہے احتیاط اتفاق اور اخبت پیدا ہونا یہ دین, دین اور ایمان ہمارے سالیہ کا پھل ہے جب ایمان ہمارے سالیہ زندہ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو سارے ثمراج سارے نتائج وجود میں آ جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ایمان ہمارے سالے آئے جب تک ایمان ہمارے سالیہ اپنی سطح پر نہیں پہنچیں گے جس سطح پر یہ تھے تو یہ نتائج نہیں حاصل ہوں گے ہم ہم نتائج کو مقاصد سمجھتے ہیں نتائج کو مقاصد سمجھتے ہیں اور نتائج مقاصد کے بغیر نہیں ملا کرتے ٹھیک ہے نا جی؟ مقاصد پہلے حاصل کرنے ہوں گے ایمان امال سالیہ کو پہلے حاصل کریں گے پھر اتحاد اتفاق اور غلبہ اور برتری ملے گا وہ نتائج, وہ نتائج جو ہے وہ نتائے جی مقاصد نہیں ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے تنظروں سے غلطی ہوتی ہے اور بڑے بڑے رہنماؤں سے غلطی ہوتی ہے وہ جو مرضی غالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا وزیر گزرا ہے اور اس نے وہ اسپین سے لے کر جو ہے تو وہ بربا تک اس نے کام کیا ہے اور اتحاد اسلامیہ کا اس نے دارہ لگایا ہے بلکہ یہ جو مصر کی تاریخ ہے اخغان مسلمین اخبان مسلمین تاریخ ہے یہ حسن البنا کی تاریخ ہے حسن بنہ جو ہے شاگرد ہے جوانی کا اور حسن بنہ کے بعد جو ہے تو یہ تاریخ کتب وغیرہ کے ہاتھ میں آئی میں آئی ہے اور اس کے ہاتھ میں کے آنے کے بعد پھر جو ہے تو صحیح اسلامی بنیادیں سے ہٹ گئی ہے اس جو اللہ لچوڑ کر گئے تھا اس کو اور و تلوس کا اس نے بنایا ہے نکالا ہے اور وہ تلوس یہ جو مضبوط کڑا لوایت ہے نا کہ میوں میں مل رہا ہے تلوس کا جس نے ایمان ہمارے سالے کو اختیار کیا اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا مضبوط کڑے کو آ پکڑ لے تو آ کے اس کو اس طریقے سے کوئی چیز ہڑا بھی دیا لٹک بھی دیا لٹک پر بھی, بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں عروت السخہ پکڑا ہوا ہو تو عروت نسخہ آئے تھے آ گیا تو اس میں لیکن اس وقت بھی ایمان امال سارے اوسط پر موجود نہیں تھے اس, اس کے نتیجے میں احتیاط اتفاق آتا ہے تو وہ کیسے آ سکتا تھا شری سلمان علی رحمۃ اللہ علیہ اس جو حضرت جو اظہر مولیامۃ اللہ نے رابطے کیے اور اظہر مول سرمۃ اللہ علیہ نے ان کو اور بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے اس نے میں بلا کر بیانات کروایا تو ان سے یہ بات کہی کہ میری تو لوگوں سے بڑی توقعات تو وابستہ ہے کہ تم اس بنیادی کام کو کر رہے ہو جس کے نتیجے میں ایمان ہمارے سالیہ وجود میں آتے ہیں اور ایمان ہمارے سالیہ وجود میں آ جائے تو باقی ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا پھر جنداری وجود میں آتی ہے پھر انصاف وجود میں آتا ہے پھر ظلم کا بھی خاتمہ ہوتا ہے پھر اتحاد ہی پیدا ہوتا ہے اتفاق تفاقی پیدا ہوتا ہے غلبہ بھی پیدا ہو اور ساری باتیں ساری نیم سے مل جاتی ہیں اگر ایمان ہمارے سالیا وجود میں آ جائے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اس لیے وہ افراد ان کے مسلمہ کے جو ایمان ہمارے سالیہ تقوی اور یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئی ہیں یہ بنیادی اینٹیں ہیں ان اینٹوں پر ساری ملت کی ریوار تعمیر ہوگی ملت کی بھارت تعمیر ہوگی تو یہ بنیادی لوگ ہیں تو لہذا اس بات کو سمجھ کر اس پر محنت کر کے خود اپنے آپ کو ڈالنا اس پر خود اس پر آنا اپنے جلد و پیش کر لوگوں کو لانا پوری امت مسلموں کو اس پر لانا یہ لاک فضر کروں کہ میں نے تیس سال تو تحریک میں بہت کام کیا نا اندرونی ملک باہر ملک بہت پھر ہم کسی جگہ کا آدمی آتا ہے تو میں نے کہا تو میں فلان جگہ گیا ہوا ہوں فلاں گلی میں گیا ہوں غلام محلے میں گیا ہوا ہوں یہ وہ سفر ہے میرے جو میں جو کتنے تفصیل تقریب میں نے تیس سال کی ہیں علاقے فضل. یعنی کہ جو علاقے ہیں نا تو اور ہم سے شروع کر کے گریا تک اس علاقے کی ہوتے تھے میں نے کہا کہ شمار کرتا کہ سروبھی فلان جگہ پر ہے کابل پھر فلانے کا پڑے پلخبری پر فلان جگہ پڑے کندوس فلان جگہ پڑے پلازال فلانے کا پڑے سارے بتاتا ہے بے فرا ہوا پر اس میں یہاں پر گئے تو قومی احتیاط کی ایک تاریخ تھی تاریخ کے میں سیاسی بڑی گرما گرمی کی فضا پیدا ہو گئی اور بڑی گرما گرمی فضا ہو رہی تھی تو ان دنوں میں سیاسی حضرات نے کو بڑا بڑا تنگ کیا اور اس سوال کرتے تھے آپ نے کیا تعریف چلائی آپ نے کیا کام کیا سارا کام ہم نے کیا تو ان دنوں میں دانشورانا جواب جو ہے تو وہ ہی میں نے دینا ہوتا تھا یونیورسٹی میں ملا صاحب رحمتہ اللہ علی کی طرف سے وہ کیسے ہیں فیلڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ تھا فیلڈ برکت چپراسی کے طور پر اورڈاچی کے طور پر فیل میں کر رہا تھا اور وہ مستن پروپ بیٹھے ہوئے تھے حاجی تو اس میں سارا جواب دینا سارے اعتراضات کا کرم مجھے کرنا ہوتا تو میں نے کہا وفودہ رام ہم نے پچاس سال بستر اٹھا کر خرمہ کی اس ملک میں اور اس ملک میں ایمان ہمارے صالحہ کو نماز رضا کو زندہ کیا ہے اس کی بنیاد پر تو تاریخ چلا رہا ہے یار اگر وہ بنیادی ایمان نہ ہوتا بنیادی امان نہ ہوتا ہے تو تاریخ نہیں چلا سکتا ہم نے ترلی افراد اور جلکار تیار کیے ہیں اس وجہ سے تو کام کر رہا تو بنیادی کام جو ہے وہی مان ہماری خالیہ کو زندہ کرنا ہے تو اس چیتنے پر محنت کریں گرد و پیش پر محنت کریں اور لوگوں کو راہ اتریں تردید بنائیں اور آپ میں لگیں اور اللہ کا قرب قرباس کریں قرب باز کیا آپ نے تو وہ اس وقت تاطاری آئے تا تاطاری <تصفح> آئے وہ پہلے سیلاب کی طرف بڑے ہیں اور دنیاستان بولتے بغداد کے بغستانی درخشافے کو ختم کیا ہے روندا انہوں نے اتنے آدمی مارے ہیں کہ دریا دجیدہ کا دریا دلدا خون کا پہ تھا سات دن اس میں خون بہ رہا تھا پانی پر نیند تھا اور جو بغداد کے کتب خانوں کی کتابوں نے گرائی ہیں تو دریا دجیدہ میں پل بنے آدمی گزر سکتا تھا اس پر سے کتنی کتابیں تھیں دریا کے پانی کو انہوں نے اس پر راستہ بنایا ہے لیکن عملی طور پر دنیا اسلام کا حال یہ تھا کہ ایک تراری عورت بیس نوجوانوں کو کھڑے کر دی کھڑے ہو جاؤ کہ میں تلوار لے کر آؤں اور تمہارا سر کلم کروں اور وہ ہل نہیں سکتے تھے اتنا ان میں جان نہیں تھی وہ ایک عورت جا کر تلوار لے کر اس آتی سر قلم کرتی تو بیس نوجوان اس کا گنجر کر سکتے اتنی بزدلی آ گئی تھی جب برداشت آگے بڑے ہیں برداشت جب آگے بڑے ہیں پہلے علاقے میں اللہ کے سلگ والے علما مشیخ موجود تھے اور ڈاکٹر ببرس ڈاکردین ببرس جو ہے اس کو اختیار کیا علماء نے اور یہ پھر ان کا اتنا دب دبدبہ ہو گیا تھا کہ آدمی آپ اپنے کاسد بیچے تھے نا ترکاری اور جب کاسد جاتے تھے تو وہ کہتے تھے علاقہ خالی کر اور لوگ علاقہ خالی کر کے جاتے تھے یہ جب کاسد آئے نا تو گی ریل وغیرہ پہلے تو ان کے سر کاٹ کے بھیجے ان کو اور پھر انہوں نے کہا لگا چھوڑ کے تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں میں آگے بڑھ کر آپ کے آگے موجود ہوں میں پیچھے کو نہیں کہہ رہا میں آپ کے راستے میں آپ سے پہلے آ کر موجود ہوں اس بیکالے میں انہوں نے کہا کہ کل ہم ان سے مارکا کرنے والے ہیں تو کسی نے کہا آپ ان تو کہیں اس جگہ ان شاء میں نہیں کہتا ہوں آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر, اگر اللہ چاہے اللہ نے پہلے پھنسایا ہوا ہے اس بات کو اے جی؟ اے اللہ اس بات کو پہلے پھنسایا ہوا ہے مجھے ان اللہ ضرورت نہیں ہے کیا اگر چاہے آتا اللہ اس اللہ چاہا ہوا ہے اور یہ اگستوں کی کمر توڑی ہے میگانا اور ان کو پھر موڑا ہے پیچھے اصلے کی قوت نہیں تھی اس کے ساتھ اس کے, کے ساتھ فصلے کے علاوہ ایمان کی قوت تھی اس کے ساتھ اور جذبہ تھا جہاز کا جس بڑا ہے اس تو ہم کو روکا ہے اور ہم کو گرایا ہے پیچھے ٹھیک ہے نا اور یہ چیز ایمان ہمارے سالے کے بغیر تجزہ میں آپ کو بتا دوں لہٰذ کی ساری بات سے میں نے کی اس کا مقاصد اور نتائج کے موضوع کو میں نے واضح کیا ہے مقاصد اور نتائج لوگ نتائج کا حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر مقاصد کے اصول کے نتائج کو حاصل کرنا چاہتے بغیر اس مقاصد کے سوٹ کے اور بغیر مقاصد کے نتائج حاصل نہیں ہوا کرتا ہے پہلے سوال میرا سمجھا تھا پھر بعد ہم تو اپنا وہ دورانیہ جسے آپ لاکر کہتے ہیں دورانیہ پورا کر چکے اب تو بزوال کسی وقت بھی چھٹی کا وقت ہو جائے الحمدللہ للہ اس بات گزار سیکھ کے اپنے پاس رکھا چلایا تو کسی وقت تو مسجد رہنمائی کر سکو گے انشاءاللہ You see that? Alla illa allah